باف بارات جواد تقبیل المیت کے جی خلغول دا جائز دی ردم سفا شدمڑی بدن نف دی تھی بے سب الموتھ وہ سر دن جاس ورک اڑے گا چمر خوج سدے پرچ دا اکرام پہ حیثی ادبان صرف اکرام دی ریاتار اشر الدوله حو قالتر اتر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقبل اسماء المسعود دعوان فمهاجرین کی وفات دے کنے نبی علیہ السلام جواز تکبیل اور دار کی ثبوت دیمہ سریج الائن جسن مجید بالموت بدن المیت حمیت اور دار کی جواز د بکابت دموع بلکہ لا سنت حطائر الدموع تسیروں وی ڈڑ بول دما وہ کہتے ہیں نیبرجستان چیف مکوان